الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنهين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فعنجد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to <laughs> me. مائی على سيدناه مولانا محمد المعد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا شفيعنا لي جميعا حمد و آپ حضرات کے سم میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ان کا ترجمہ مختصرن کچھ تفصیلی فوائد اور جو موضوع مجھے فرمایا گیا ہے انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ کا اعلیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے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 سن لو جان لو جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کچھ خوف نہیں اور کچھ غم نہیں اگر آپ نے ان الفاظ کے بارے میں سنا ہوا ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لیں نہیں سنا ہوا ہے تو پھر سن لے اور یاد کر لیں یہ لفظ آلہ الف لام الف آلہ عربی میں اس کے معنی ہیں خبردار اور یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں خبردار اس مقام پر کیا جاتا ہے جہاں نقصان ہو سکتا مثلا بجلی کی تارے جہاں لگاتے ہیں بجلی والے بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں خطرہ پڑا ہے ڈینجر کاروں کو ہاتھ لگاؤ گے جان جا سکتی ہے خطرہ تھا تو انہوں نے بول لگا دیا سمندر میں جائیں تو مئی کے مہینے سے لے کر ستمبر تک بول لگا ہوا ہے کہ مئی سے ستمبر تک پانی میں نہ نہائیں موجے ہوتی ہیں ہوائیں تیز چلتی ہیں موج آپ کو بہا کے لے جا سکتی ہے اس وقت نہانے میں خطرہ ہے لے آگا آگے نہ جائیں اور بھی کئی مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا خطرہ کا بورڈ لگا ہوتا ہے جہاں جہاں بھی ایسی بات تھی جاننے والوں نے بورڈ لگا دیا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نماز کے حوالے سے آیت ہے حکم ہے عقیم صلاح اللہ کا لفظ نہیں ہے روزے کا حکم ہے قطب علوم سیاح اللہ کا لفظ نہیں ہے زکات کا حکم ہے بحث الزاط اللہ کا لفظ نہیں ہے حج کا حکم ہے بل اللہ عرناس حج الف اللہ کا لفظ نہیں ہے یہ اولیاء کا بیان آیا تو پہلے اللہ لگا دیا کیوں اللہ نے کیوں بیان فرمایا کیوں کہ اگر کوئی نماز سزا یا بغیر سزا کے معافی مل سکتی ہے روزہ نہیں رکھتا سزا یا بغیر سزا کے معافی کی گنجائش ہے زکات نہیں دیتا اس کو سزا یا بغیر سزا کے معافی مل جائے گی مگر جو اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اللہ مازے کم ہوئی تو میرا جلال یا میری شان و ہو سکتا ہے تم پر عذاب کرے ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں کچھ سزا دے دوں کچھ معاف کر دوں یہ اللہ کا کا معاملہ ہے اگر عبادت میں کمی ہوئی تو کی گنجائش ہو سکتی ہے سزا کے بغیر سزا کے لیکن یاد رکھنا میرے ولیوں کے معاملوں کو عام معاملہ نہ سمجھ لینا ارے تم نے لاکھ نماز پڑھی ہو لاکھ روزے رکھے ہو ہزاروں کروڑوں روپیہ تم نے دیا ہو سوچو حج کیے ہو مگر اس کے باوجود اگر میرے پیارے کی گستی کی تو سن لینا نہ نمازیں شمار کروں گا نہ روزے شمار کروں گا نہ ہرچ مار کروں گا تمہیں اپنے پیارے کا دشمن سمجھ کے دوگت میں ڈال دوں گا یہ سمجھ کا لفظ میرے منہ سے نکلا ہے مطلب یہ کہ تمہیں قرار دے کر میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں اللہ کے بلوں کی گستاخی کرنے والے کی عبادت عبادت بنتی بنتی سمجھ آ رہی ہے سنیں نمرود کا نام سنا پوچھ رہا ہوں مہربانی جواب دیا آپ نے بہت شکریہ یہ وہ بادشاہ تھا جس کو روئے زمین کی حکومت ملی تھی آپ کے رجب علی چشتی صاحب تو صرف اس علاقے کے نازم ہیں ٹھیک ہے نا جو جس پورے شہر میں صرف ایک علاقے کے ایک ہوگا جو پورے شہر کا کہلا ہوگا مجھے نہیں معلوم پھر کوئی ضلع کا ہوگا کوئی ڈویژن کا ہوگا پھر صوبے کا ہوگا کوئی پھر پورے ملک کا ہوگا کسی کا نام گورنر کسی کا نام صدر ٹھیک ہے نا پوچھ رہا ہوں پوری دنیا کا حاکم کوئی ایک تو اس وقت حیل ہے نہیں یہ اپنے زمانے میں پوری دنیا کا ایک ہی حاکم تھا نمرود ایسے بادشاہ چار ہوئے ہیں کتنے دو مسلمان اور دو کافر مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذلقرن اور کافیروں میں ایک یہ نمرود اور دوسرا بخت نسک یہ دو ہوئے ہیں کافروں میں اور دو ہوئے مسلمانوں میں ان کے ٹائم میں کوئی اور حکمران نہیں تھا یہ اکیلے پوری دنیا کے حکمران اس نمرود نے کھدائی کا دعویٰ کر دیا کہنے لگا میں خداؤں مجھ کو سجدہ کرو اس زمانے میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ کے نبی ہے وہ جس قوم میں پیدا ہوئے وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی کس کی پوجا کرتی تھی امیروں کا خدا الگ اور غریبوں کا خدا اللہ کسی نے سونے کا خدا بنایا ہوا تھا کہ میں امیر ہوں میں مٹی کے خدا کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا سونے کا خدا کسی نے چاندی کا کسی نے تانبے کا کسی نے پیتا کا किसी کا کسی نے لکڑی کا کسم قسم کی لکڑیوں کے کسی نے مٹی کا کسی نے چونے کا بعض لوگوں نے چینی کے ستو کے آٹے کے خدا بھی بنائے ہوئے تھے سفر میں جاتے تھے چینی کا ستو کا خدا ہاتھ رکھ لیا جب ضرورت پڑی نکال کے پوجا کر لی جب بھوک لگی خدا کو گولا اور پی گئے مذاق نہیں کر رہا ہوں واقعات کتابوں میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں آئے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے پیدا ہو کر نبی نہیں بنتا بلکہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے یاد کر نبی پیدا ہی جتنے موجود ہیں سب کی آواز چاہیے نبی پیدا ہی وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں آپ لوگ میں نے کسی کا نام کیوں رجو صاحب میں نے دیوبندی بابی کہا <laughs> وہ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کی عمر میں نبی بنے چالیس سال تک یہ حضور کو نبی مانتے نہیں تو یہ تو چالی سال ایمان میں بھی پیچھے ہیں جس کا دعوی کرتے ہیں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے دشمنوں کو موقع دیتے ہیں کوئی عیسائی کرسچن حضرت عیسا کو ماننے کا دعوی کرنے والا آ جائے اور آ کہے کہ مسلمانوں تم بڑے شوق سے جھوم جھوم کے پڑھتے ہو سب سے اولا او الا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کےتے تمہارا نبی سب سے افضل تو سنو تم کہتے ہو تمہارے نبی کو چالیس سال تک نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے دین کیا ہے عبادت کیا ہے کتاب کیا ہے وہ نہیں جانتے تھے تم نے لکھا اپنی کتابوں میں اور تمہاری آسمانی کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا ماں کی گود میں اور وہ کلام بھی تمہارے قرآن میں موجود ہے چونا چاہے آئیے میں سناتا ہوں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا بتائیے اللہ کر سکتا ہے یا نہیں مانتے ہیں نا ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو تب بھی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں حضرت آدم کو پیدا کیا نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ بچے کی پیدائش کا سبب اللہ نے مردوں عورت کو بنایا ایک ہو تب بھی اور ایک نہ ہو تب بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے چنانچہ مرد ہے عورت نہیں حضرت حوا کو پیدا کر دیا حضرت مریم موجود ہے شوہر نہیں ہے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا یہ تین مثالیں قائم کر دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے اللہ ان کے بغیر پیدا کر سکتا نہیں اللہ نے کر کے دکھا دیا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل ذرا اونچی نہیں حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر قوم کے سامنے آئیں قوم نے کہا اے مریم تیری ابھی شادی نہیں ہوئی نکاح نہیں ہوا ہم تیری گود میں بچہ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ کہاں سے آ گیا معاذ اللہ معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ قوم نے حضرت مریم کے بارے میں بری سوچ اپنائی برا خیال کیا کہ تو کیسی نکلی تیرے ماں باپ تو بہت اچھے تھے بغیر شادی کے تیری گود میں بچہ آ گیا جب قوم نے مائی صاحبہ سے یہ بات کی قرآن اٹھاؤ سورہ مریم فاشارت اللہ فرماتا ہے حضرت مریم نے جواب نہیں دیا بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو قرآن پڑھ پر رہا ہوں کسی صوفی کا کلام نہیں کہ کوئی کہتے کہ شہد مستی کے عالم میں کہا ہم نہیں مانتے قرآن ہے اللہ کا کلام حضرت مریم سے قوم سوال کر رہی ہے وہ اشارہ کر رہی ہے بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو پالوکل مومن کالا فلم قوم نے کہا اے مریم تو اشارہ کر رہی ہے بچے کی طرف یہ گود کا بچہ ہے سمجھ نہیں سکتا بول نہیں سکتا ہم اس سے کیسے بات کریں یہ نہ سمجھتا ہے نہ کلام کرتا ہے یہ ہماری بات کا جواب کیسے دے گا حضرت عیسا کی عمر اس وقت ایک دن کی تھی یا چالیس دن کی تھی دو روایتیں یا تو ایک دن کی تھی یا چالیس دن کی تھی اس سے زیادہ نہیں تھی ایک دن کا بچہ کلام کرتا ہے چالیس دن کا بچہ کلام کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دن ہے یا رات ہے اس کو پتہ ہے موسم کیا ہے زبان کیا ہے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب قوم نے کہا کہ ہم اس گوٹ کے بچے سے کیسے کلام کریں یہ تو سمجھ نہیں سکتا بول نہیں سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گوٹ میں بولو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ احسان یاد کرا رہا یاد کرو تم بچپنے میں جھولے میں بات کرتے تھے حضرت عیسا علیہ السلام نے کیا فرمایا کال اب ڈو حضرت عیسی نے کلام کر کے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں کیا کہا بے شک میں اللہ کا سوال ہو رہی ہے بغیر نکاح کے بچہ کیسے ہو گیا اور وہ جواب دے رہے بے شک میں اللہ کا سوال کچھ اور جواب کچھ آپ دکان والے سے جا کے پوچھیں چاول کیا بھاؤ ہے تو وہ کہے گا کہ جناب بسکٹ جو ہیں دو روپے کا ہے تو آپ اسے کہیں گے میں نے چاولوں کا بھاؤ پوچھا ہے تو بسکٹ بتا رہا آپ اسے کہیں گے مجھے دھنیا چاہیے وہ کہے گا مرچ کا بھاؤ تین روپے ہے سوال کچھ اور جواب کچھ حضرت عیسیٰ اور مارے شک میں اللہ کا بندہ ہوں کلام جاری آتا لیل کتاب و جالانی ندی اس نے مجھے کتاب دی ہے مجھے نبی بنایا ہے آتا اور جالا دونوں ماضی کے سیگے ہیں اور بچے بھی جانتے ہیں اسکول میں پڑھنے والے کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں جو زمانہ گزر چکا پاس ٹینس ہے کہ آتا اور جہاں دونوں ماضی کے سیزے یہ نہیں پر رہے اللہ مجھے نبی بنائے گا مجھے کتاب دے گا نہیں فرماتے ہیں اس نے مجھے کتاب دی ہے مجھے نبی بنایا ہے و جانی اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے اینا ما ماں جہاں بھی میں رہوں وہ اوسانی بس بت زکاتی ماں حیا اور اس نے مجھے تاکیب کی ہے جب تک میں زندہ رہوں زکات دیتا رہوں رہ برم دے اور اس نے مجھے تاکیب کی ہے میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں کلام آگے جاری ہے سنیں کون کہہ رہی ہے بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو گیا اور وہ کہتے ہیں بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں صحیح جواب دے رہے ہیں کیا مطلب ارے سو میں اس اللہ کا بندہ ہوں جو کمزور نہیں ہے جو معذور نہیں ہے جو مجبور نہیں ہے جو محبت نہیں ہے سکتا ہے میں اس اللہ کا بندہ ہوں اور سنو میری قوم میں تمہیں ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں آج میری ماں پر اعتراض کر رہے ہو کل ایک دن آئے گا مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دو گے تو میں اپنی ماں سے پہلے اپنے رب کی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں اس کا بندہ ہوں اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں جواب دے رہے وہ جو اعتراض قوم نے بعد میں کرنا تھا پہلے سے جواب دے رہے خبر تھی یا نہیں دیجئے جواب اور سنیں فرماتے ہیں اس نے مجھے کتاب دے دی ہے مجھے نبی بنا دیا ہے مجھے برکت والا بنایا ہے اور ساتھ فرما رہے نماز اور زکات کی بھی خبر دے رہے ہیں تو عیسائی آ کر یہ کہے کہ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تمہارے نبی کو چالیس سال تک خبر ہی نہیں تھی اور ہمارے تمہارے قرآن میں ہے کہ حضرت عیسائی ایک دن میں سب کچھ جانتے تھے تو نہ جاننا یہ نقش ہے جاننا یہ کمال ہے تمہارے نبی کا نق سابت ہوتا ہے ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوتا ہے پھر تم اپنے نبی کو افضل کیوں کہتے ہو کیا جواب دیں گے آپ اس وقت مریض نہیں بیٹھے ہوں گے کہ بات دشمنوں سے مقابلہ ہوگا آپ کہیں گے ایسا کس نے لکھا ہے چالیس سال تک نبی کو خبر نہیں کتابوں کے نام لکھ لو مودودی صاحب نے لکھا دیوبندیوں کے جتنے بھی ترجمے اور تفسیر ہے سب نے یہی لکھا ہوا کسی نے لکھا گمراہ تھے کسی نے لکھا بٹکے ہوئے تھے کسی نے لکھا چھچکے ہوئے تھے یہ سب کے سب خود گمراہ ہیں اللہ کا نبی گمراہ ہوتا میں جو نبی کو گمراہ کہے وہ مسلمان رہتا سمجھ آ رہی ہے باپ نہیں آ رہی یہ ہے جھگڑے آپ سمجھتے ہووے مانڈے کے جھگڑے ہیں مولوی لڑتے ہیں یہ ہے اصل جھگڑا بولو جو نبی کو گمراہ کہے گا اس کی نماز ہوگی سب جواب دیں تو جب اس کی اپنی نہیں ہوگی اس کے پیچھے کسی اور کی کدھر سے ہوگی یہ ہے اصل جھگڑا اب سمجھ آئی باپ جن کا عقیدہ نبی کے بارے میں درست نہیں اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی تو وہ اگر امام بن جائے تو پیچھے کسی اور کی ہوگی نہیں آپ سمجھتے ہیں نہیں جی نماز ہی ہے نا سب پڑھ لیتے ہیں سب کی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے پڑھو جاؤ جدھر وہ جائیں جو ادھر تم چلے جاؤ اور ان کا تو پرانا اعلان ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے ہیں تو ڈوبنا چاہتے ہو سمجھ آ رہی ہے بات میرے دوستوں اور بزرگوں یہ جواب نہیں دے سکتے جواب کوئی سنی سنیال دے سکتا ہے سنی سنیال کہے گا او عیسائی حضرت عیسا تو آنکھوں میں آئے ان سے پہلے حضرت موسا تھے ان سے پہلے حضرت ابراہیم تھے ان سے پہلے حضرت نو تھے ایک لاکھ چونتیس ہزار آسموں پہ جتنے نبی وہ سب تھے ان سب سے پہلے حضرت آدم تھے یہ ہوگا کہ نہیں صحیح ایسا دانت اس کا منہ بند ہوگا بول سکتا نہیں نہیں تو میں آپ آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے میں اس وقت بھی میں اس وقت بھی میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو پسند آئے تو بہت فائدہ ہوگا نہیں پسند آئی تو نقصان آپ اپنا کریں گے جب کب تب یہ لفظ بعد میں بنے میرا نبی پہلے ساتھ اس وقت یہ جب کب تب کے لفظ بھی چنانچہ میری بات نہیں صحابی سے سنو ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر ارض کرتے ہیں متا و جبک لکھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی تب نبوت نبی ہوئی اور فرماتے ہیں ابھی کائنات نہیں بنی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا میرا نبی خلقت کے لحاظ سے پہلے ہے تشریف لانے میں آخری ہے ان کو اللہ نے پیدا کب کیا ساری کائنات سے ساری کائنات سے پہلے تشریف لائے سارے نبیوں کے بات یہ بات میں نے کیوں کی بتائیں حضرت عیسا علیہ السلام کو ایک دن کی عمر میں خبر ہے یا نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں ذرا اونچی آئیے ایک بات اور سناتا ہوں وہ تو ہیں نبی اور جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے برابر ہو سکتا اس کے مثل بھی ہو سکتا نہیں مہینہ ہے گیارہویں شریف لوگ گیارہویں منا رہے ہیں گیارہویں اصل میں نام عیسال ثواب کا چونکہ سیدنا غس اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفاق گیارہ تو جب بھی ان کے لیے محفل سجائی جائے ایسال ثواب کیا جائے اس کو کہتے ہیں گیارہویں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک کو چار سو ستر ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے ساڑھے چار سو سال بعد عراق کے ایک گاؤں میں جس کا نام گیلان یا جیلان وہاں پیدا ہوئے ہیں پورے علاقے میں مشہور ہو گیا سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہا ہے آپ <تصفح> کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا یہ جو بچہ ہے یہ صبح سے لے کے شام تک میرا دودھ نہیں پیتا ادھر سورج غروب ہوتا ہے کھانا پینا شروع کر دیتا دل میں کہا کھاتا پیتا مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ روزے رکھتا ہے آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو مجھے یقین سے ایمان سے بتانا ایک دن کے بچے کو پتا ہے کہ رو... رمادان کیا کب ہوتا ہے روزے کی تاریخ کیا ہے صبح صادق سے لے کر گروج آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے ایک دن کے بچے کو پتا ہے اس پاک جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے اور اس میں روزے مسلمانوں پر فرض ہیں روزے کی تاریخ یہ کہ صبح شادق سے غروب آفتاب کا کچھ کھانا پینا نہیں ہے وہ ایک دن کی عمر میں جانتے ہیں تو پتا کیا چلا ارے طلّہ کی شان تو بہت بلند ہے مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آتا سے حضور کی امت کے اولیاء کا یہ کہ وہ بھی ایک دن کی عمر میں سب کچھ جانتے ہیں تو جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آپا کی کتنی ہوگی شاید ابھی بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو ایک ماقع اور سناتا ہوں پہلے سنا ہوا ہے تو ذہنوں میں تازہ کرے ورنہ آپ کے لیے نیا ہوگا ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی دودھ پی کا بچہ بولتا ہے نیکسٹ چھوٹی سی عمر چند مہینے کی خود پلا رہی ہے. یہ واقعہ موجود ہے اور کتنی سند ہے میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا حدیث کے مطابق سنا رہا سامنے سے ایک شخص گزرا نوجوان جس کو آپ کہتے ہیں گبرو اسمارٹ ہینڈسم خوبصورت جوان گزرا ماں نے کا آ کتنا اچھا نوجوان ہے کتنا خوبصورت ہے یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی بنا دینا میرے بیٹے کو ایسا ہی بنا دینا بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ماں سے جب یہ پات سنی دودھ چھوڑ کر کہا یا اللہ مجھ کو جیسا نہ بنانا ابھی سنا رہا ہوں ماں بڑی حیران اس بچے نے میری بات کو سنا اور سمجھا اور جواب دیا بڑی حیران ہوئی تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت گزری جو علاقے میں اچھی مشہور نہیں تھی لوگوں نے ایسے ہی اس کے بارے میں غلط باتیں مشہور کر دی تھی اور آپ لوگ تحقیق تو کرتے نہیں کسی نے کہہ دیا ایسا ہے تو سارے کہنے لگ جاتے ہیں ایسا دو ہزار اور حدیث شریف میں ہے جو سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے کرے اس سے بڑا جھوٹا کوئی اور ہے. نہیں اس کی عادت نہ ڈالو معاشرے میں برائی نہ ڈالو کسی کی بات پتا چلے کہو جی ہمیں نہیں معلوم, معلوم کریں گے اور آپ شروع ہو جاتے اور جی پرانے علاقے میں بم گر گیا وہاں جا کے دیکھو لوگ لڈو کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ ہم ہاں جناب یہاں بیٹھے بیٹھے افواہیں اڑاتے رہتے ہیں بغیر تحقیق کے کوئی بات کرنی نہیں چاہیے عادت بنائیں تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت گزری جس کو لوگ برا کہتے تھے ماں نے کہا ہائے یہ کتنی بری عورت ہے یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا اللہ جس طرح انگلی سے چوکا کہ چو بچے کے جسم میں انگلی چبو کر ارے وہ اتنا خوبصورت جوان تھا میں نے کہا جیسا بنا دینا تو تھی کا جیسا نہ بنانا ارے یہ بدنام ہے اور تو کہتا ہے جیسا بنا دینا تجھے اتنی سمجھ کہا بولنا تھا تو بولتا ایسا کیوں بولا بچہ پھر بولا کیوں توجہ آپ نے یہ حدیث سنی ایک دن کے بچے کو پتا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہے جواب دیجئے وہ بچہ بتا رہا ہے تین چار بچوں نے گود میں جو کلام کیا ہے ذکر قرآن میں حدیث میں موجود ہے حضرت جریز کے حوالے سے حضرت یوسف کے حوالے سے حضرت عیسیٰ خود بولے اور اس بچے کا واقعہ حدیث میں موجود ہے ان بچوں نے گود میں کلام کیا اللہ کے ہاں کون مقبول ہے کون نہیں ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ہے یہ جی عورت لوگوں کے نزدیک بری ہے اللہ کے ہاں بہت اس کا درجہ ہے یہ جی اچھی ہے اور یہ جی بندہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اللہ کے ہاں اچھا نہیں ہے ایک دن کا یہ جی چند مہینے کا بچہ جانتا ہے جو نہ نبی ہے نہ صحابی ہے پھر بلی شمار ہو سکتا ہے تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان سونے ایک واقعہ اور سناؤں گا سنیں گے لکھنے والے جناب اشرف علی خان جی تھانہ بھون ہندوستان کا ایک شہر اس کے بڑے مفتی علماء دیوبند ان کو اپنا حکیم الامت کہتے ہیں میں ان کو مریض الملت کہتا ہوں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے سچا لکھا جھوٹا لکھا یہ حساب کتاب وہ کرے کتاب کا نام امداد المشتاق بازار میں ملتی ہے اردو میں ہے کوئی فارسی یا عربی میں نہیں کہ لوگ پڑھ نہیں سکتے بازار میں ملتی ہے میرے پاس موجود اس میں یہ واقعہ لکھا ہے دروغ دروگ برگر اگر غلط ہے تو ان پر میں اس کتاب کے حوالے سے سناتا ہوں تھانوی صاحب لکھتے ہیں میرے رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے حضرت موس علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موس علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل نبی تو نہیں ہوں گے مگر اللہ ان سے کام وہ لے گا جیسے کام پہلے نبیوں سے لیے تھے یعنی ان سے وہ کمالات ظاہر ہوں گے جو پہلے نبیوں سے ہوا کرتے تھے نبی نہیں ہوں گے نبیوں جیسے کمالات کے یہ تصبیب من وجہ انکانا صحیح ہے ان میں اس حدیث پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں خانوی صاحب کا لکھا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں یہ تصبیب من وجہ کہلاتی ہے جیسے میں کہوں کہ رجب صاحب شیر ہیں جانتے ہیں نا آپ ان کو میں یہ کہوں کہ رجب صاحب کیا ہے تو آپ ان کی دمنا ڈھونڈنا شروع کر دیجئے گا دیکھیں جی ان کے منہ میں تو داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ اور یہ تو انسان ہے دو ٹانگوں والے چھ اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ جانور ہیں کیا مطلب شیر کی بہادری مشہور ہے تو زئی کل اسد یہ کہنا کہ فلا اب شیر جیسا ہے کیا مطلب بہادری میں اڑ جیسا ہے یہ تشریح من وجہ ہوتی ہے تو حضور نے کیا فرمایا کہ وہ نبی تو نہیں ہوں گے ان سے ایسے کمال ظاہر ہوں گے جیسے پہلے نبیوں سے ہوں حضرت موسا علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے سب کی توجہ میری طرف بڑا اہم واقعہ موسا علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عرصہ پہلے ہوئے تقریباً دو ہزار سال کتنا عرصہ ذرا اونچی کہیے گا نبی پاپ ان کے دو ہزار سال کے بعد دنیا میں کشیف لائے چالیس سال کی ظاہری عمر شریف میں اعلا نبوت کیا اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا دو ہزار سال پہلے گزر جانے والے نبی نے کیسے سن لیا سوچیں ذرا وہ نبی جو دو ہزار سال پہلے وہ پاس کر چکے اپنی قبر میں آدھار فرما ہے نبی ان کے دو ہزار سال کے بعد آ کر جو کچھ فرما رہے ہیں حضرت موسا ذرا اونچی سب کہیں جب حضرت موسا جو کلیم اللہ ہیں جب ان کی یہ شان ہے تو کیا حبیب اللہ میرے تمہارے درود و سلام کو نہیں سن رہے ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں وہ نہیں سنتے سنتے ہیں ان کو سننے کی طاقت کس نے دی ہے کس نے دی ہے ماپ اس آدار دست گیری کے دستگیری کا مطلب ہاتھ پکڑنا مدد کرنا مشکل سے نکالنا میں اس آدھا مدد کو آ گئے جب پکارا یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب پکارا یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں ذرا چی جو نہیں مانتا اس کو ایک دلیل دے دوں کوئی ناراض تو نہیں ہوگا وہ جو انہوں نے کہا تھا کوئی بات نہیں کرنی اسی لیے تو اجازت مانگ رہا ہوں کیونکہ منع کر دیا تو اب چھوڑنا نہیں ہے میں نے نہ کہتے تو میں چلتا رہتا سیدھا سیدھا اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے سنے جو کہتے نا نہیں سنتے ان میں تھا ایک آدمی تھا نے کسی سنی سے اسی طرح کہہ دیا وہ سننی ذرا دوسرے مزاج کا تھا اس نے نکالی اس کی ماں کو گالی اس کی ماں کو مرے ہوئے ہو گئے تو بیس سال کہنے لگا بیس سال میری ماں کو گالی دے رہا اس کا پوچھ نہیں سن لی ہے اس نے پہنچ گئی ہے تیری ماں سن کرتی ہے بولتے آپ ٹا کھا سمجھے وہ سن نہیں سکتے تو تیری ماں نے کیسے سن لی ایسا سمجھ میں آیا پھر آگے سے بولا ان کا یہی علاج ہے کیونکہ اللہ نے اگر کتابیں اتاری تو حضرت موسا کو ڈنڈا بھی دیا تھا بگڑیاں پگڑیاں کا تیر مولا بان میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت موسا علیہ سلام دو ہزار پہلے ہوئے سن رہے ہیں ہمارا پیتا یہ ہے ان کو سننے کی طاقت عطا کرنے والا اللہ ہے ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا سمجھاتا ہوں جو نہ مانے یا نہیں سنتے میرا جواب سننے مردے سنتے ہیں مردے جو سنی ہے مانتا ہے وہ آواز لگا دے دلیل میں دوں گا مردے سنتے ابھی لیجیے دلیل سلام آپ کرتے ہیں سلام کا قانون شریعت میں یہ ہے کہ سلام اس کو کیا جائے گا جو سنتا ہے سن کر جواب دے سکتا ہے جو سنتا نہ ہو اس کو سلام جو جواب نہیں دے سکتا اس کو بھی سلام آپ کے والد صاحب ہوں چھوٹے کمرے میں چھوٹا کمرہ جانتے باتھ روم اب سمجھ میں آ اردو میں سمجھ نہیں آتا آپ کو انگلش میں سمجھ میں آ گیا باتھ روم بہت اچھا جی باتھ روم میں ہو اور آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے کیا ابا جان السلام علیکم سلام کرنا جائز ہے کیوں باپ سن رہے اندر باپ جو ہے وہ تو کیوں جائز نہیں اس لیے کہ وہاں سے جواب دے سکتا حالانکہ سن رہا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام کرنا جائز سلام اس کو کیا جائے گا جو سن سکے اور سن کر جواب بھی یہاں سے ایک مسئلہ اور سن لے سلام صرف مومن کو کرنا ہے بئیمان کو نہیں کرنا کافر ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو بدعقیدہ وغیرہ وغیرہ نام لینے سے منع کیا ہے نا بھائی ان کو سلام کرنا کرنا وہ اگر آپ کو کرنا اتنی روایتیں سناتا ساری رات یہی موضوع ہوتا آئے ساری برانچیں ختم مین لائن پر حضرت موسا سن رہے ہیں دو ہزار سال پہلے جو وپار پا چکے وہ نبی کا بعد میں کیا ہوا کلام سن رہے لکھنے والا تھانوی حضورت عبیز کا اس فرمان کا مطلب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسا چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہیں ہلو لما و راسا تو چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہیں اس لیے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے کہ ان سے ایسے کام ظاہر ہوں گے جیسے نبیوں سے ہوتے تھے میرے علم کے وارث سے بہت بڑے عالم ہوں گے بڑی شان والے ہوں گے تو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا ذرا دکھائیے کوئی ایک نمونہ تو دکھائیے کیا دکھائیے نبی پاک نے اعلان نبوت کیا ہے ابھی دس گیارہ سال ہوئے ہیں ابھی امت ساری پیدا اور حضرت موسا کہہ رہے ہیں نمونہ دکھائیے کوئی مثال دکھائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ نہیں فرماتے موسا بھی امت کو پیدا تو ہو لے تھے قیامت میں ملنا وہاں دکھا دوں گا نہیں حضور نے نگاہ فرمائی توجہ سے سنے کیا فرمائی ذرا کی ساری امت کو دیکھا ساری امت کی طرف نگاہ فرمائی عالم ارواح میں ابھی جسم نہیں بنے جسموں سے پہلے جو زمانہ ہے وہ عالم ارواح روحوں کی دنیا اس میں اپنی امت کی طرف نگاہ فرمائی کہ کس عالم کو بلاؤں حضرت امام غزالی ذرا اونچے ہو گئے امام غزالی بڑے مشہور عالم انہوں نے اپنے آپ کو اونچا کیا کہ حضور بلا لے اب اور مسئلہ اور آ گیا امام غزالی کو پتا ہے نبی کیوں دیکھ رہا ہے امام غزالی کب پیدا ہوئے ہیں ان کی تاریخ وفات جو ہے سن وفات پانچ سو پانچ ہجری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو سال کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے چار سو سال کے بعد ابھی پیدا نہیں ہوئے عالم اروا میں ہیں اور جانتے ہیں کہ نبی کیوں نگاہ کر رہا ہے ارے جن کے اندر کی یہ شان ہے آخر کی کتنی شان ہوگی سن رہے ہو نا نہیں سمجھ آ رہی ٹھانوی صاحب لکھ رہے ہیں امام غزالی اسے ہوئے حضور مجھے بلا لیجئے حضور نے اشارہ کر دیا اگر بلا لیا ابھی پیدا نہیں امام غزالی آئے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کی طرح نہیں سائن کم سائن کم سائیکل چلا رہے ہیں نہیں اب تو السلام علیکم یا سائیکم بھی ہائے پہلے یہ آئے پڑ گئی وہ بھی آگے سے کہتا ہے بائے یہ رہ گیا یہ تم نے نیکیاں چھوڑ دی اسی لیے امن نہیں رہا ادیب شریف میں ہے سلام کرو سلام سے سلامتی پھیلتی ہے مسافہ کرو سینے سے کینا نکلتا اب آپ ہاتھ نہیں ملاتے کہیں انگلیاں واپس نہ ملیں گھروں کے لیے کیا حکم ہے مسلمانوں جب اپنے گھروں میں جاؤ گھر والوں کو کیا کرو ذراؤں کی آپ مجھے بتاؤ آپ میں سے کتنے ہو جو اپنی بیویوں کو سلام کرتے چلتی کو وہ نہیں بھی دیکھ رہی تھا دکھا کے کہہ رہے ہیں سالک بیوی کو سلام کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے میں بیوی کو سلام وہ مجھے کرے میں اس کو کیوں کروں حکم ہے جب گھر میں داخل ہو اب تو آپ نے گھنٹی لگا دی نا حکم یہ سلام کرو اونچی آواز سے وہ سن لیں کپڑا نہیں رکھا ہوا سر پر جب گھر میں آزاد بیٹھی ہے اپنے آپ کو سنبھال لیں سمجھ جائیں تو آپ نے سلام کرنا ہی چھوڑ دیا نتیجے میں محبت نہیں امن نہیں خرابیاں ہیں مسلمان کو چاہیے مسلمان کو سلام کیا کرے اجنبی آشنا جو بھی ہو سلام کیا کرو بڑا چھوٹے کو سلام کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی نتیجے میں معاشرے میں امن امن اب کوئی وزیر ہو جائے تو دھکے کھا کے بھی سلام کر لیں گے غریب آدمی کو نہیں کرتے ان چیزوں کو چھوڑو نبی پاک کی سنتیں پھیلاؤ انشاءاللہ ضروری نہیں حکومت نظام میں مستفیٰ نافذ کرے ہر مسلمان اپنے گھر میں خود نافذ کرے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا حکومت کا کہنا مانا تھا یا نہیں تم سے پوچھا جائے گا تم نے نبی کا کتنا کہنا مانا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت موسال علیہ السلام کے پاس آ کے امام غزالی نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و السلام علیکم کے معنی تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وعلیکم تم پر بھی ہو السلام و اللہ و برکات سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں امام غزالی سے حضرت موسا علیہ السلام نے پوچha, tumhara, tumhara. پوچھا تمہارا نام کیا ہے تمہارا تمہارا آج کسی سے نام تم کہتے ہیں کیا کام ہے کیوں بھی کیوں پوچھ رہے ہو میرا نام نام رکھا کا اے کے لیے اگر چھپا کے رکھنے کی چیز ہے تو گھر میں رکھا ہو باہر نکلو کہو میرا کوئی نام نہیں ہے مسلمان کو نام بتانے سے اعتراض نہیں ہوتا نام کیا ہے حضرت امام غزالی نے کہا میرا نام محمد میرے باپ کا نام محمد میرے دادے کا نام محمد میرے پردادے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہم نبی کے نام پر نام رکھنا چنانچہ ایک حدیث ہے لکھی ہے الوردہ میں ذوالفقار علی صاحب نے وہ بھی دیوبن کے عالم تھے انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے جن کے نام میں محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں گے صرف اس نام کی وجہ سے بخشے جائیں گے مگر آج آپ کو وہ نام چاہیے جو پکارے ہی نہ جا سکے ایسا مشکل لفظ ہونا چاہیے کسی کی سمجھ میں نہ آئے نیا نام چاہیے مونی صاحب تو رکھ لو کوئی جانور کے نام پہ میرا کیا دیتے برکت والے نام رکھنے چاہیے انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا وہ اپنا بھی باپ کا بھی دادے کا بھی پردادے کا بھی چار پشتوں تک بتا رہے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا تم نے چار پشتوں تک نام بتا دیا حضرت امام غزالی جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا ماتل کبھی امین کا یا موسا اے موسا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے آپ نے کہا تھا وہ شبالمی بلی اطیا مہاری بو خرا ہی آسان یہ لاٹھی ہے میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ امام غزالی نے کیا کہا اللہ نے صرف پوچھا تھا دائیں ہاتھ میں کیا آپ کہتے ہیں ہے آپ نے اتنا لمبا جواب دیا کہ میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں میں بکریوں کے لیے پتے بھی جارتا ہوں اور دوسرے کام بھی لیتا ہوں اللہ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا بھوسا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالی سے کلام کرنے کا شرف دیر تک حاصل ہو دیر تک بات کروں تو میرے بڑے اعزاز کی بات اللہ جیسی ہستی سے اللہ سے بات کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا دیر تک کلام ہو امام غزالی نے کہا اگر آپ کا اللہ سے دیر تک کلام کرنا آپ کے لیے عزت کی بات تو آپ جیسے نبی سے میرا کلام کرنا میرے لیے عزت کی بات نہیں ہے علیہ السلام چپ ہو گئے حضور صاحب سلم نے انگلی سے حضرت امام غزالی کو وہ اسٹوکا دیا اور کر جانتا نہیں بڑے جلالیا تھپڑ مار کے ازرایل کی آنکھ پھوڑ دی تھی انہوں نے تو نے ان سے مناظرہ شروع کر دیا دب کر اب جو بات میں نے کرنی ہے وہ یہ یہ قرآن اترا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ نے کب کلام کیا تھا دو ہزار سال پہلے اور موسا علیہ السلام کے بعد امام غزالی کب پیدا ہوئے تقریباً ڈھائی ہزار سال ڈھائی سال کے بعد امام غزالی پیدا ہوئے پیدا ہو کے مدرسے میں داخلہ لیا قرآن پڑا تب جا کے عالم اور حجت الاسلام بنے مگر دوائی ہزار سال پہلے ہونے والا کلام امام غزالی پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں تو وہ لوگ جو نبی پر اعترا کرتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں جانتا ان کو سمجھنا چاہیے یہاں تو حضور کے غلام پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں اللہ پتا چلا اللہ کے نبیوں ولیوں سے کچھ بھی چھپا ہوا کون دکھاتا ہے ان کو کون بتاتا ہے ان کو ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی ولی خود سے جانتے ہیں نہیں ان کو کون بتاتا ہے اللہ بتاتا ہے اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں خود سے جانتے نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں ابھی اتنی سی بات میں اتنی تفصیل ہو گئی پتا کیا چلا اللہ تعالی کی عطا سے اللہ کے نبی اور ولی علم والے ہیں چاند والے ہیں کمال والے ہیں اور عام مخلوق سے ان کا درجہ بلند ہے مگر سب ایک جیسے اولیاء میں کتنے درجے ہیں ایک ہے اولیاء خدمت ایک عام ولی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں ان کو خود اپنے ولی ہونے کا پتا نہیں ہوتا وہ ولی ہے پھر ولایات تین قسم کی ہے ایک ہے فطری ایک ہے وحبی ایک ہے کسبی فطری مادر ذات ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی پیدا ہوئے وہ بھی اللہ نے عتا کی وہ ولایت کے راستے پہ چلے بھی جنہوں نے اللہ کو راضی کیا محنت کی اور ولایت کا مقام پایا یہ تین قسم کے عام اور اس کے علاوہ اولیاء خدمت کتنے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے فضاؤں میں مقرر ہیں یا اولیاء خدمت جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ اللہ کے ولی دنیا میں موجود ہیں اور رہیں گے چالیس افدال حدیث شریف میں ہے ملک شام میں رہیں گے انہی کی برکت سے اللہ بارشیں برسائے گا آفتے دور کرے گا تو مجھے کہنے دو یہ ولی اللہ نے کیوں بنائے ہیں کیا اللہ کو ضرورت ہے آواز سب کی نہیں آئی سب مان رہے ہیں اللہ کو کوئی ضرورت جس کو ضرورت ہو وہ خدا نہیں ہوتا اور خدا کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی ضرورت نہیں وہ سب سے بے پرواہ مگر اس نے نبی ولی بنائے کیوں ہے ارے اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اللہ کا فیض پانے کے لیے ہمیں نبیوں ولیوں کی ضرورت ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہمیں ہمیں اللہ نے ہمارے لیے بنائے نبیوں کی شان ان کے مقام کے مطابق اور ان میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے افضل حضرت ابراہیم ان کے بعد حضرت موسا ان کے بعد حضرت عیسیٰ ان کے بعد حضرت نوح ان پانچ کے درجے علماء نے بیان کیے باقی نبیوں کے لیے ہم نہیں کہتے اللہ کے سارے نبی سچے شان والے سب سے بلند ہمارے نبی پاک انبیاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی صحابیوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر ان کے بعد حضرت عثمانہ ترتیب صحابہ کے بعد جنہوں نے صحابیوں کو دیکھا ان کی پیروی کی پھر تباہ تابین جنہوں نے ان صحابہ کے دیکھنے والوں کی پیروی کی پھر آگے چلا آ رہا ہے سلسلہ ہم مانند یا میں منند ہے لیکن وہ اصطلاح تھے سنے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ابھی آپ سن گئے جو بیٹا باپ کی برابری کرے بے ادب کہلاتا ہے جو شاگرد استاد کی برابری کرے بے ادب کہلاتا ہے جو مرید پیر کی برابری کرے وہ بے ادب کہلاتا ہے تو وہ امتی جو نبی کی برابری کرے گا بتائیے بے ادب ہے یا نہیں تو جو بے ادب ہوتا ہے اس کا ایمان نہیں تو جس کا ایمان نہیں وہ خود گمراہ ہے وہ دوسروں کو ہدایت دے سکتا <laughs> بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پجامہ ہے پہن کے نکل آتے ہیں کندھوں پہ بستر ہاتھ میں لوٹے لے کے دل کھوٹے لے کے آتے ہیں ارے یہ خود راستے پہ نہیں ہے دوسروں کو راستہ دکھا سکتے سمجھ آ رہی ہے ووٹ دو گے ان کو پوچھ رہا ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھو گے کھالیں دو گے رشتے کرو گے ان سے محبت رکھو گے بس آج سے وعدہ کر لو جو خدا رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے یہ میری عزت کا مسئلہ نہیں قبر میں کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے اور اگر انہیں کی طرح کہہ دو گے کہ نبی ہمارے جیسا بچت فرشتے وہ مار لگائیں گے یاد رکھو گے ہم سے بھی تو پوچھیں گے نا فرشتے کیا کہتے تھے تو سنیوں کو تو سبق یاد سنی جھومنے لگ جائیں گے جھوم جھوم کے کہیں گے پر اس تو تم ہم سے پوچھتے ہو ہم نبی کو کیا کہتے تھے ہم تو صبح بھی کہتے تھے شام بھی کہتے تھے جلسہ سجاتے تھے چراغاں کرتے تھے بینن لگاتے تھے جنڈے لہراتے تھے اور جھوم جھوم کے کہتے تھے سب سے اولا الا, آلا نبی سب سے اولا او ہمارا نبی سب سے بالاؤ ہمارا نبی سب سے بالاؤ سنے موضوع بیان کر رہا ہوں اس سے نہیں ہٹ رہا اللہ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے روسل درجہ پہلے عام مخلوق ان سے اولیاء افضل اولیاء سے کون افضل رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولو رب سے اولا ہماربی اللہ علیہ وسلم سنیں سب کو ایک جیسا نظر آتا ہے پوچھ رہا ہوں ایک جیسا سنائی دیتا ہے نہیں دماغ سب کا ایک جیسا نہیں آپ مان رہے ہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے جس کو اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے اس کی آنکھ میں نور بھی زیادہ دیا اس کے کان میں قوت بھی تو ہم انکار کر سکتے ہیں حدیث میں فرما اتو فراستل المؤمن مومن کی فراست سے ڈرو فراست کے معنی جانتے ہیں تارنا اچھی طرح دیکھنا تارنے والے کہتے ہیں نا قیامت کی نظر رکھتے ہیں آپ برے مانوں میں لیتے ہیں صحیح مانوں میں لے کہ جو تار رہا ہے کیا مطلب وہ اچھی طرح دیکھ رہا مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے سمجھاؤں بچوں کو بھی سمجھ آ جائے ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کے ہاں ٹارک کہتے ہیں بیٹری جتنی طاقت کی ہو آپ اس میں سیل ڈال دیتے ہیں آگے بلب لگا ہوتا ہے روشنی کا حالہ بن جاتا ہے یا نہیں جواب دیجئے جہاں تک روشنی جا رہی ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں اس روشنی میں آپ کو سب کچھ کوئی گم چیز ہے آپ جلاتے ہیں. اسی لیے ڈھونڈ لیتے نظر آ رہا ہے تو ذرا اندازہ کرو جب ٹارچ اس میں جو سیل کی طاقت ہے بیٹری سیل اس کی طاقت سے آگے روشنی نکل رہی ہے آپ کو کتنا کچھ نظر آ رہا ہے حدیث میں کیا ہے مومن کی چراثت سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کیا مطلب کہ بیٹری سیل میں جتنی طاقت ہے طاقت دکھاتی ہے مومن کی آنکھ کو اللہ کا نور دکھاتا ہے اللہ بتائیے اس کو نظر آ رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں میں نے ایک بات شروع کی تھی پوری نہیں کی ابھی میں اس کو پورا کر دیتا ہوں یہ جو صبح آپ کو ملے نا کہیں پکڑ لینا ایک گڑا کھودنا اور اس کو کہنا اس کے اندر اوسر لیٹ جانا قبر بنانا ایک اور اس کو لٹا دینا تسلی دینا نازم صاحب پی کے نکال لیں گے لکھوا کے دے دینا کہ چھوڑیں گے نہیں نکال مٹی ڈال کے برابر کر دینا دس آدمیوں کو نا آؤ سلام بھی کرو اس سے بات بھی کرو وہ جب بات کر کے ہٹ جائے تو وہ نکال دینا تھا معاملہ دوسرا نہ ہو جائے <laughs> نکال کے پوچھنا بول کون آیا تھا نظر آیا آیا نظر اس کو بتائے گا کیا بولا کسی نے سنا اس نے نہیں موجود ہے نا اندر خبر میں صرف آپ نے ایک लगाए لگائے پانچ سات منٹ کے لیے اس کو اندر چھوڑا لوگوں نے آ کے جو باتیں کی اس کو کوئی نظر آیا سنائی دیا نہیں بتائیں مردہ دیکھتا ہے یا نہیں ادھی شریر میں ہے بخاری میں ہے دوسری کتابوں میں مردہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے ابھی آپ کو بتا چکا ہوں تو بتائیے مرنے کے بعد قوت کم ہوتی ہے یا زیادہ ابھی جسم کے پنجرے میں روح قید ہے تو اتنا کمال ہے جب آزاد ہوگی کمال کم ہوگا یا زیادہ ہوگا کتاب کا نام تسکراتر رشید اردو میں بازار میں ملتی ہے بندی جس کو متاع العالم کہتے ہیں متاع کے معنی جس کا کہنا مانا جائے کہتے ہیں سارا جہان اس کا کہنا مانتا ہے حالانکہ خود نہیں مانتے جھوٹ کا مرکب ہے نا جھوٹ تو ان کی گٹی میں ہے سچ انہوں نے کبھی بولا جھوٹ کا مرکب اور جہالت کے مجسمے پیکر پتلے سنو سنو اس کو متا العالم کہتے ہیں نام اس کا رشید احمد گنگو ہی اس کو اپنے سب سے اپنا سب سے بڑا یہ لوگ عالم مانتے ہیں اس نے اپنی کتاب تک کرت الرشید میں لکھا اولیاء کی وفات کے بعد ان کی کرامتیں اسی طرح باقی رہتی ہیں بلکہ ولایت اور تصربات میں ترقی ہوتی رہی ہے حوالہ غلط ہو تو جس چوک میں چاہو کھڑا کر کے مجھے سزا دے دینا اور اگر حوالہ صحیح ہو تو میں تمہیں سزا نہیں دیتا میں کہوں گا آؤ گیارہویں منا لو میرے غوث پاک کے غلام بن جاؤ ہم تو محبتیں پھیلانا چاہتے ہیں ہم نفرتیں پھیلانا ہم لوگوں کو یہ باتیں کیوں سکھا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں سب جنت میں جائیں ہم تمہیں بھی کہنا چاہتے ہیں آ سچ کو قبول کر لو ہم تمہاری جوتیاں اٹھانے کو تیار ہیں لیکن تم نبیوں ولیوں کی گستاخی کرو گے تو پھر ہم تمہارا ادب کر سکتے کوئی آپ کے باپ کو گالی دے آپ اس کو عزت محاب علی جناب کہیں گے پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں پکی بات ہے کوئی آپ کی بہن کو آنکھ مار دے لحاظ کرو گے جو کرے گا لحاظ ہاتھ آت اٹھائے کرو گے لہٰذا ہم نے کسی نے آپ نہیں اٹھایا کا مطلب پکے آپ سمجھدار ہو होश میں بیٹھے مجھے بتاؤ بہن کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی عزت زیادہ ہے تو جو نبی کے بارے میں گستاخی کرے بتائیں اس کا لحاظ کریں گے ہم بس یہی بات آپ کو سمجھانی ہے شانے اولیا کاتے ہوئے یاد رکھو اور یہ آسان ہے بلی کے مانا دوست ولی کے مانا مددگار ولی کے مانا پیارا ولی کے مانا مقرب ارے جو اللہ کا پیارا ہے اس کی گساخی کرنے والا بچ سکتا نہیں وہ جب اللہ کا وفادار نہیں میرا تمہارا دوست بھی ہو سکتا نہیں سمجھ آ رہی ہے بات آخری بات کروں بہت ٹائم ہو گیا اوور ٹائم لگا رہا ہوں اوور ٹائم میں ایک بجے کے بعد تقریر نہیں کرتا کیونکہ لوگ اگر ڈھائی تین بجے تک جاگے جلسے میں جا کے سارے سو جائیں گے فجر کون پڑے گا پھر تو میری کوشش ہوتی ہے ایک بجے تقریر ختم اور ڈیڑھ پونے دو تک لوگ گھروں میں جائیں دو تین گھنٹے آرام کر کے فجر بھی پڑھ سکیں بہرحال یہاں تو ابھی جلسہ جاری رہنا انہوں نے آپ کو فجر پڑھا کے بھیجنا کھانا بھی انہوں نے رکھا ہے میں ان سے کہوں گا فجر سے پہلے نہ دینا <laughs> ہاں سارے لوگ تاکہ فجر کا نارا کو پھل رہے وہ تو سنیں آخری بات بات آخری ہے جملہ آخری نہیں کہیں آپ دیکھو کے لیے ایک جملہ کہا تھا میں بات کہہ رہا ہوں ولی کی نشانی کیا بت یہ سننے اور تقریر ختم آپ <power> میں سے کوئی پوچھوں میں ولی کی نشانی بتائے گا آپ کہیں گے مہارانا صاحب ولی کی نشانی نہیں آپ کو پتا ولی وہ ہوتا ہے جس کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں اس میں جوئیں پڑی ہوتی ہیں چھ مہینے سے نہایا نہیں ہوتا ہے آدھا آدھا انچ میل جمی ہوتی ہے اوپر سولہ انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں گلے میں اس نے چار مالائے ایک چھوٹے موٹی کی ایک اس سے موٹے ایک اس سے موٹے اور ایک اتنے موٹے وہ جناب اس کے ہاتھ میں کوئی کہے گا چمٹا ہوتا ہے کوئی کہے گا تسبیح ہوتی ہے جناب وہ ہیں جو دانے لگاتے ہیں مست رہتے ہیں دما دم مست کلندر نہ دھوکہ نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم دما دم مست کلندر آپ اسی کو ولی کی نشانی سمجھتے ہیں جواب دیجیے <laughs> آج کل ایک اور نشانی نکل آئی ہے میں حیران ہوں گی کہتے سواری آتی ہے پتہ نہیں کون سی پٹرول پہ آتی ہے ڈیزل پہ آتی ہے سی این جی پہ آتی ہے ایئر پہ آتی ہے یا بستی سے آتی ہے ارے شیشان کے کام سواری آتی کوئی سواری وواری نہیں آتی پکے شیطان ہے کون ہے اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے جتنے کہتے ہیں کہتے اوس پاف کی آتی ہے اوس پاس فالتو بیٹھے تمہارے لیے عورتیں کہتی ہیں ہم فرآتی لاہور والا خواتا اللہ بلّا اور آپ لوگ چلے جاتے ہیں یہ جو مزاروں پہ انہوں نے بٹھائے ہوئے نا نشہ کرنے والے کہ انہوں نے بٹھائے دشمنوں نے مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے کسی نشے والے کو پیسہ دینا ہے ہاں عورتیں جاتی ہیں دیور کے لے کتنی پہنچا ہوا ہے شیطان کی گود میں پہنچا تو ہوا ہے وہ جو نشہ کرتا ہے وہ ولی کہیے گا جو مانتا کہ جو نشہ کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے جو اس کو ولی مانے وہ خود بئیمان ہو جائے گا کیونکہ کسی بئیمان کو سچا ماننا یہ خود اپنے آپ کو بئیمان کرنا ہے ولایت کی نشانی کسی ناظم سے نہیں پوچھوں گا کسی وزیر سے نہیں پوچھوں گا کسی گورنر یا صدر سے نہیں اللہ سے پوچھوں گا اللہ فرماتا ہے آؤ بتاؤ ولی کی نشانی کیا ہے بلی ہوتے ہیں اللہ پر ماتا اللہ وینام کانو یتو بلی کی نشانی کیا ہے وہ ایمان والے ہیں اور متقی ہیں <تصفيق> کتنی نشانیاں ذرا اونچی دو پہلی نشانی ایمان دوسری نشانی تقوی ایمان کا مطلب عقیدے درست ہوں گے تقوی کا مطلب عمل درست ہوں گے جس کا عقیدہ درست نہیں وہ بھی ولی نہیں اور جس کا عمل درست نہیں وہ بھی بھلے ہوا میں اڑے پانی پہ چلے اگر ہوا میں اڑنا ولایت کی نشانی ہے تو سیل کبے بھی اڑ رہے ان کو بھی ولی مان لو اور اگر پانی پہ چلنا ولایت کی نشانی ہے تو میںڈک اور مگرمچھ بھی چل رہے پھر ان کو ولی مانو یہ ولایت کی نشانی دل کی بات بتا دینا ولایت کی نشانی نہیں ولایت کی نشانی چمتکار نہیں ولات کی نشانی ایمان اور تکوا ہے کیا ہے ایمان اور بدقیدہ کبھی ولی ہو سکتا اردو میں آپ ان کو کہتے ہیں پیر کیا کہتے ہیں جیسے یہاں بھی پیر ہی کہتے ہیں نا میرا جملہ یاد کر لیجئے لیجیے جو ایمان والے نہیں اور تقوی والے نہیں وہ پیر وہ منگل ہیں وہ کیا ہے وہ پیر نہیں ہے پیر کون ہوگا جس کا عقیدہ بھی درست ہوگا اور جس کا عمل بھی اسٹیشن پر ریلوے اسٹیشن پر موری صاحب گئے جانا تھا لاہور آگے دیکھا تو ایک پیر صاحب بھی آئے ہوئے بڑے مرید صاحب سے مولوی صاحب نے سوچا چلو معاملہ اچھا ہے پیر صاحب ہم سفر ہوں گے رستے میں دین کی باتیں ہوں گی بہت اچھا بیٹھ گئے ایک ہی ڈبے میں بیٹھے تھے باتیں ہوتی رہی تھوڑی دیر اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوا مولوی صاحب نے کہا پیر صاحب اٹھیے نماز پڑھائیے مگر وہ پیر نہیں تھا وہ کیا تھا منگل تھا بڑی اس نے کہا ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے یہ رکوع سجدے والی تو ہماری نماز اب باہر کی ہماری نماز اندر اندر ہوتی ہے مولوی صاحب نے سمجھ لی اس کو تو شیطان نے فٹبال بنایا ہوا ہے تو شیطان کے ہاتھ میں چڑھا ہوا یہ تو بے دین ہے گمراہ مولوی صاحب اٹھے انہوں نے نماز پڑھ تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب نے اٹھایا لوٹا اور چلے چھوٹے کمرے کی طرف اب نہیں بولو گے آپ باتھ روم اب اردو آ ہے آپ کو چلے مولی صاحب نے کہا بدلہ لینے کا وقت ہے پوچھا پیر صاحب کدھر جا رہے ہو کہنے کہ موتنے پیشاب کرنے جا رہا ہوں کہ نماز اندر اندر پڑھ سکتے ہو یہ کام اندر اندر نہیں کر سکتے بڑے آئے دین سے کھیلنے والے کہتے ہیں ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے یہ بھی اندر اندر کرنا جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ولی وہ پیر ولی کون ہے جس کا عقیدہ درست جس کا تقوی درست اور سنیوں میری یہ بات یاد رکھنا کبھی نہ بھولنا اللہ نے مشرق مغرب جنوب شمال فوق تحت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے غوث پاک سنی خواجہ غریب نواز سنی خواجائیں نقش بند سنی خواجائیں سور وقت حضرت عبداللہ شاہ غازی حضرت داتا صاحب حضرت بابا فرید حضرت شاہباد کلندر سارے کون ہیں ذرا سی ولایت اللہ کا انعام انعام دیا جاتا ہے دوستوں کو دشمنوں کو نہیں اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سننی یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل کہ سننی سچے مسلمان ہیں عقیدے کے لحاظ سے سننی سچے سننی کہو سننی تو اب سننی ہی رہنا ہے. لیکن یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا وہ سنی اسی لیے اب ہم صرف سنی نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ہم, ہم سنی بریلوی ہیں کون ہے سنی یعنی اعلی حضرت کی تعلیمات کے مطابق یہ جو دوسرے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں یہ صحیح سنی سنی رہنا سنی جینا ہے سنی قیامت میں سنی اور یہی کہتے ہوئے اٹھنا ہے سب سے اولا او ان شاء اللہ ہمارا بیڑا ہمارا بیڑا ارے جو ولی کا ہو جائے گا جس ولی کی ساتھ لگ جائے گا جو ولی کے ساتھ سچا ہو کے لگ جائے گا اس کا بیڑا پار آپ کسی کی بارات میں جاتے ہو تو اصلی آدمی کون ہوتا ہے برات میں मلد. جڑے بن چکے ہیں وہ تو بڑے شوق سے بولے ہیں جو نہیں بنے ہیں امید رکھو کوئی بات نہیں بعد میں رولے نا ابھی کوئی بات نہیں ہاں بارات میں اصل آدمی کون ہوتا ہے باقی سارے کون ہیں تو پھیلی باراتی کون ہے بغیر دلہا کے جاؤ ذرا دیکھتا ہوں استقبال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا گے گہ کے لیے آئے ہوئی دلہا کے ساتھ جائیں بولو آپ کی بھی عزت ہوتی ہے یا نہیں اس کی وجہ سے کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں انعام بھی ملتا ہے یا نہیں بلا تشبی بلا تشبی یہ اللہ کے پیارے زمین میں ایسے ہیں جیسے دلہا ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جائے گا اللہ کی رحمتیں اس کو بھی عطا ہوں گی اللہ اکبر اخبار آگے بھی تو نا یا رکھو یا ہوس آج جو پیغام دیا ہے وہ اتنا کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں کہ عام مخلوق سے اولیاء کی شان افضل کتنی افضل ابھی وہ نہیں بتا سکا بہت لمبا مضمون اولیا سے رسول افضل اور ان کی شان کتنی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں یہ بھی آپ نے سن لیا کہ ولی اور نبی اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کوئی تعجب کی بات جو انکار کرتا ہے وہ سمجھ ہے بے اصل ہے سائنس نے ثابت کر دیا ایک سیٹلائٹ لگا دیتے ہیں فضا میں مواصلاتی سیارہ میچ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرے لگا نہ چکا وہ صاحب کو آ رہا ہوتا ہے کہ بیٹو نے صحیح نہیں پکڑا لگا سکتا کیچ کوئی چھوڑ دیتا ہے وہ سیبت آپ پہ آ جاتی ہے سارے گھر والوں پہ برفنے لگ جاتے مجھے نہیں کھانا برتن توڑتے وہ کیچ تو اس نے چھوڑا ہے پریشان آپ ہو رہے وہ جو آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے آپ اسی وقت بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہو یا نہیں آواز آ رہی ہے حرکت آ رہی ہے صورت آ رہی ہے جب مادیات کا یہ آلم ہے روحانیات کا کتنا آلم ہوگا جانو ہم مانتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں اب یہ نہ سمجھنا کہ تقریر پوری ہو گئی تقریر بہت باقی ہے مگر میں یہاں ختم کرتے ہوئے یہی پیغام دوں گا جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ سن لے اللہ کا اعلان منعدالی ولی انفقد آزم تو بالحر کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے وہ مجھ سے لڑنے کے لیے تو جو اللہ سے لڑے گا سمجھدار ہوگا کیونکہ اللہ سے لڑا جا سکتا نہیں مقابلہ ہو سکتا نہیں اللہ ولیوں کی شان بڑھائے یہ گھٹائے تو یہ لوگ لڑ رہے ہیں یا نہیں پتہ کیوں لڑتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی ولی انہوں نے کہا سیدھا کھا طریقہ ہے کیونکہ ولی ہم میں ہو نہیں سکتا لہذا ولایت کا انکار کر دو کہ ولی ہوتے ہی نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو اگر تم نہیں کر سکتے تو سڑتے کیوں ہو اللہ نے جن کو شان دی ہے ہم مانتے ہیں مانتے آئے ہیں انشاءاللہ مانتے رہیں گے بہت تقریر باقی ہے میرا ارادہ نہیں تھا اتنی دیر کا مگر پھر بھی دو گھنٹے لگا گیا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سنیو خود عقیدے سیکھو بیوی بچوں کو سکھاؤ خاموشی سے کام نہیں چلے گا اب تمہارا مقابلہ ہے غیروں سے پوری دنیا ایک مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی تو آپ نے مقابلہ کرنا ہے یا نہیں انڈیا کی فلمیں دیکھ کے پوچھ رہا ہوں کرکٹ کا میچ دیکھ کے پوچھ رہا ہوں جاگو ڈاکٹر بنو انجینئر بنو بیریسٹر بنو سائنٹسٹ بنو مگر سب سے پہلے سچے مسلمان بنو اپنے عقیدے یاد کرو مسجدیں آباد کرو غیرت ایمانی جذبہ جہاد حکومت سے کبھی نہ ڈرنا درنا تو صرف اللہ سے ڈرنا قبر میں تم نے جانا ہے تمہارے ساتھ کسی جنرل نے یا گورنر نے نہیں جانا یاد رکھو اگر مسلمان نہ مرے تو پھر آگے جو لمبا عرصہ جس کی کوئی مدت ہی نہیں وہ کیسے گزار ہو گے تو ہم سب کو ہوش میں آنا چاہیے ہمیں اپنی غیرت ایمانی کو جگانا چاہیے یہودیوں کی بنی ہوئی چیز چھوڑ دو آپ میں سے کتنے مسلمان ہیں جو مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کوکو کو لانے پیئیں گے یہودیوں کی بنی ہوئی ہے کتنے وعدہ کرتے ہیں نہیں پیئیں گے کیوں آپ ایک کولا پیتے ہیں چار روپے آپ یہودی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں تو جب آپ اس کو پالیں گے تو وہ پھر آپ پر کیا کہتے ہیں آپ ہی کے پیسے سے آپ پر کیا کرے گا پھر مہربانی کرے گا وہ وہی اصلہ بنا کے آپ پر چلاتے ہیں پھرسی کولا کوکا کولا یہودی کی بنی ہوئی آٹھ سے عہد کر لو اسی طرح ایک ایک کر کے ان کی چیز چھوڑو مسلمان کو فائدہ پہنچائے مسلمان اس کے ساتھ بہتری کرے دیکھو معاشرے کا رنگ بدلتا ہے یا نہیں مسجدوں میں جایا کرو سنی مدارس کو آباد کرو آپ کو ایک سنی ناظم ملا ہے اس کے ساتھ مل کر ان کے ہاتھ مضبوط کرو اس علاقے میں امن کی بہاریں لاؤ گھر گھر میں نیکی ہو مائیں اٹھیں صبح خود قرآن پڑھے آج باپ نہیں پوچھتا بچے سے گھر آ کے بیٹا نماز پڑھی یا نہیں کوئی نہیں پوچھتا خود عادت ڈالو خود پڑھو بیوی بی کو پڑھواؤ بچوں کو پڑھواؤ عادت ڈالو ہم سب کے میں ایمانی انقلاب آئے اور یہ پاکستان اللہ ظالموں سے بچائے میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں پروگرام جاری ابھی سب افراد کو چائے پلائی جائے گی اس کے بعد ناخانی ہوگی پھر لنگر ہوگا یہ پروگرام دیا گیا چائے بھی ملے گی لنگر بھی ملے گا نا بھی ملے گی کتنے خوش نصیب ہے بچہ بارہ سال کا ہو گیا کیا اگلی صفوں میں نماز کھڑا کیا جا سکتا ہے نو سال کا بچہ ہو جائے اور اس کو نماز کی سمجھ ہو نو سے دس سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی سمجھ اور صحیح نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو اگلی صفوں میں کھڑا کیا جا سکتا ہے حیال اخلاح پہ کھڑے ہونے کے مدلل دلیل پیش فرمائے کوئی خالدہ ہیں یہ مجھے نہیں معلوم بڑی خاتون ہے چھوٹی ہیں مدلل دلائل کے لیے مجھے ٹائم دیجیے پوری تقریر اس موضوع پہ کرا لیجیے ورنہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے حیال صلاح کے معنی اقامت کہتے ہی اس کو ہے کہ اس کے معنی کہ آؤ نماز کی طرف چونکہ پہلے اس میں اللہ کا ذکر اللہ کی گواہی رسول کی گواہی وہ بیٹھ کے سنتے ہیں جب حیا ہی الخلا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ او نماز کی طرف اس وقت کھڑا ہونا تمام ہنکیوں کا مسئلہ ہے یہ صرف کوئی بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں حنقی مسئلہ ہے ہمارا مذہب ہے اس بارے میں تحقیق دیکھنی ہو فقاقی کتابوں میں دیکھ لیں ورنہ اس موضوع پہ کوئی جلسہ کروا لیں اس میں صرف یہی مسئلہ بیان کر دیں گے دف پرنا پڑھنا کیسا ہے فیشن کے طور پر نہیں کبھی اگر دف بجالی جس کے آگے وہ پتریاں نہیں لگی ہوئی ڈپلی جو آج کل بنی ہوئی اس کو پتیاں نہ لگی ہو صرف دف ہو کبھی بجالی تو اور بات ہے لیکن اس کو طریقہ نہ بنائے